نیت کی یا تیاری کی جی السلام علیکم کل جب میں وسیعت لکھنے لگی اور اس سے پہلے میں نے اشیاء کی لسٹ بنائی تو ہر چیز میں شکر ادا کیا پہلے کبھی بھی مجھے شکر نہیں ہوا تھا پہلے ہمیشہ سکھوا رہتا تھا کہ یہ بھی چیز نہیں ہے یہ بھی چیز نہیں ہے لیکن کل جتنا شکر ادا کیا شاید میں نے کبھی بھی نہیں کیا الحمد للہ کیونکہ وہ ساری چیزیں سامنے آ جو ہماری ملکیت میں ہے جی السلام علیکم وعلیکم السّلام میں نے بھی پہلے لسٹ بنائی اور اس سے پہلے ہم نے تعلیم الاسلام میں جب وصیت لکھی تھی تو اس ٹائم میرے پاس پانچ پارے تھے اور میں ان پہ خوش ہو رہی تھی کہ یہ میں کسی کو دے دوں گی لیکن کل جب میں بنا رہی تھی تو میرے پاس تھرٹی پاراج تھے اور تین قرآن پاک تھے جو میرے اپنے تھے وہ جب میں بنا رہی تھی لسٹ اور پھر میں نے بعد میں وصیت لکھی مجھے اتنی خوشی ہو رہی تھی اور میں نے سات پیسے جو تھے سب چیز ڈیوائیڈ کر کے لکھ دی تھی الحمد للہ وہ کہتے بنا رہی ہے مکمل نہیں ہوئی بھی آپ دیکھیے کہ جب بنانے لگیں گے تو پتہ چلے گا کہ حساب کس کس چیز کا دینا ہے کیا کچھ ہے ہمارے پاس کوئی اور کچھ یہ کہتے ہیں کہ کہیں یہ کل درس میں گئی تو لوگوں کو پتہ نہیں تھا کہ مالی معاملات کے علاوہ بھی وسیعت ہوتی ہے تو یہ بھی بہت ضروری ہے اویئرنیس جی آپ صحیح بالکل دیکھیے آپ انڈیویجل تو ہے نہیں کہ اپنی مرضی سے جو چیز چاہے کرے گھر میں رہتے ہیں گھر کا ایک حصہ ہے تو جب کوئی بھی کام کریں گے تو مشاورت سے ان کو بتا کے یا ان کے علم تو آئے گی تو پھر بازو کو تو ایکسپٹ نہیں کرتے یا اس کو قبر از وقت کی بات سمجھتے تو ایسے باتوں پر کام اینڈ کوائٹ اور اسے کہیں کہ اللہ کا حکم ہے اس لیے میں سمجھتی ہوں میرے پاس کچھ چیز ہے جس پر وسیعت لکھنی چاہیے جو دو راتوں سے زائد نہ گزرے اور انسان لکھ لے اپنے لیے جی اپنی بھی وسیعت کی اور ساتھ ساتھ میں والدہ میری آن لائن کلاس سن رہی تو ان کا ٹیسٹ لیا کہ آپ کو کیا سمجھ آئی وسیع کس کو کہتی ہیں پھر تین چار ان سے میں نے سوال کیے تو الحمدللہ سمجھ سے سمجھ میری مامی ان کی ڈیتھ ہوگی ٹو تھاؤزینڈ اینڈ میں ہارٹ اٹیک کی وجہ سے تو شی واز اے ویری پائس وومین اور کل میرے پر موت ہوئی تھی ان کی انہیں سالکوٹ لے کے گیا کیونکہ انہیں دفنانا ادھر تھا تو وہ ماموں نے بعد میں بتایا کہ مطلب کچھ ٹائم پہلے انہوں نے بات یہ کی تھی کہ مطلب میری جو پردے کا جو خیال کیا جائے اور سیال میں اس پورا دن لائٹ نہیں تھی مطلب میں یہ سوچی تھی کہ اگر نیت اچھی ہونا تو انتظام کر دیتے انتظام کر دیتے ہیں ٹھیک ہے کچھ اور چیزیں پڑھتے ہیں اور کچھ اور لوگوں کی وصیتیں آپ کے ساتھ شیئر بھی کروں گی تاکہ آپ کو آئیڈیا ہو کہ کس کس چیز میں وصیت لکھی جاتی ہے اور کیسے لکھتے ہیں لالمی کلم ابال مرتوں ارمسلم رب ال ایک عالم نہیں کری عالم اور ان میں سے ایک عالم اور اس کا ایک حصہ میں اللہ کی عبادت کرنے والے تو بہت ہیں اللہ کے حکم پر چلنے والے بہت ہیں اگر میں اس کے حکم پر نہیں چلوں گی تو اس میں سراسر میرا ہی نقصان ہے اللہ کا کچھ بھی نقصان نہیں وہ تو رب العالمین ہے سارے جہانوں کا مالک ہے لیکن میرے پاس اس کے سوا کون ہے کوئی بھی نہیں اس لیے اگر وہ راضی نہیں تو کچھ بھی نہیں کمایا اور اگر وہ راضی ہے تو سارے جہان ہمارے موافق اس لیے میری اول و آخر ترجیح کیا ہونی چاہیے کہ میں کوئی چھوٹا کام کروں یا بڑا اس سے میرا مقصود اپنے رب کو راضی کرنا اور اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب ساری عبادتیں ساری قربانیاں ہر طرح کا عمل اللہ ہی کے لیے خالص ہو اگر وہ ناراض ہے تو نہ صرف یہ کہ وہ چھوڑ دے گا بلکہ باقی اس کی تمام اطاعت گزار مخلوق بھی الگ ہو جائے گی وہ بھی چھوڑ دے گی اس لیے سب کے سامنے بھی اور تنہائی میں بھی کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جس سے رب ناراض ہو ہماری زندگی کا واحد مرکز و محور یہ بات ہو جانی چاہیے کہ ہم اللہ کو راضی کریں اپنے ہر عمل سے ہر قول ہر فیل ہر سوچ ہر خیال ہر آئیڈیا ہر چیز کے ساتھ کچھ بھی جو ہمارے پاس چھوٹے سے چھوٹے عمل اور بڑے سے بڑے عمل اور جہاں کسی اور کا خیال آئے کوئی اور شریک ہونے لگے تو فوراً جٹک دیں کہ نہیں میرا رب بڑا ہے مجھے جو کچھ کرنا ہے بس اس کے لیے کرنا ہے چاہے وسیعت کرنی ہے یا کچھ اور یعنی وسیعت بھی جو آپ لکھیں گے تو بندوں کی رضامندی کے لیے نہیں لکھیں گے اللہ کی رضا کے لیے تو آج کا موضوع ہے کہ وسیعت پر عمل درآمد کیسے ہوگا سب سے پہلی بات یہ کہ وراثت کی تقسیم سے پہلے وسیعت کو پورا کیا جائے گا دوسری بات یہ کہ جائز وصیت پر عمل کرنا لازم ہے اگر وسیعت ناجائز ہے تو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا اسی لیے اگر وسیع غلط ہو تو اس کو بدلا بھی جا سکتا ہے کیونکہ اس کے پورا کرنے میں وسیعت کرنے والے کی تو اطاعت ہے لیکن اللہ کی ناپرمانی ہے. تو کوئی کام بھی اللہ کی نافرمانی کا نہیں کیا جائے گا خصوصاً ایسا کام جس سے حقداروں پر ظلم ہو رہا ہو سورت البقرہ آیت 181 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فمن سمعه فإنما اسمه على الذين إن سميع پھر جو شخص اسے بدل دے اس کے بعد کہ اسے سن چکا ہو یعنی جائز وسیعت کو تو اس کا گناہ انہی لوگوں پر ہے جو اسے بدلے یقیناً اللہ سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا ہے پتا چلتا ہے کہ اگر کسی کی وسیعت جائز ہے تو تبدیل نہیں کی جائے گی لیکن اگر ناجائز ہے تو تبدیل کی جا سکتی بچے کی وسیعت کو بھی پورا کیا جائے گا غسان کے ایک بچے نے کبیلا ہے اپنے مامو کے لئے وسیعت کی جب عمر رضی اللہ انہوں کو یہ معاملہ پہنچایا گیا تو انہوں نے اس وسیعت کو جائز کر دیا کہ اگر اس وسیعت کے اندر کوئی ایسی غلط بات نہیں ہے تو خواہ کوئی بڑا کرے یا چھوٹا کرے اس کو آنر کیا جائے گا اسے قبول کیا جائے گا ناقابل قبول وصیت ایسی وصیت جو شرعی احکامات سے ٹکراتی ہو اس پر عمل نہیں کیا جائے گا ایسی وصیت جس سے کسی کی حق تلفی ہوتی ہو خصوصاً جبکہ وہ کسی مستحق وارث کے جائز حق میں محرومی یا زیادتی کا سبب بنتی ہو تو وہ بھی ناقابل قبول اور باطل قرار دی جائے گی ایسی وصیت زرر رسان وسیعت کہلاتی نقصان پہنچانے والی وصیت تو وسیعت کی شرائط میں سے ایک چیز کیا ہے کہ اس سے کسی دوسرے کا نقصان نہ ہو کسی پر کوئی زیادتی نہ ہو نہ کسی حقدار پر اور نہ ویسے بھی کہ آپ جس کو وسیعت کر رہے ہیں اس کو مشقت میں ڈال دیں پریشان کر دیں بوجھ نہ ڈالے دوسروں پر حرام اور غیر دینی کاموں یا بدت کے کاموں پر خرچ کرنے کے لیے وسیعت کی جائے تو وہ نافذ ہی نہیں ہوگی یعنی اگر کوئی کسی کو یہ وسیعت کر جائے کہ تم میری قبر پر چراغ جلاتے رہنا تو یہ وسیعت نافذ نہیں ہوگی اور نہ ہی وسیعت سننے والے یا وسیعت لینے والے اس پر کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی یا اس پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ اس کو نہ کرے کیونکہ وہ کسی انسان کے کہنے سے جو زندہ ہے اس کے کہنے سے بھی غلط کام نہیں کرے گا کہاں یہ کہ کوئی کہہ کے مر گیا اور یہ انسان اپنی زندگی کو مصیبت میں ڈالے یا گناہ کے کاموں میں ڈالے تو ایسا نہیں ہوگا موت کی مدوشی یا سختی کی حالت میں کی گئی وصیت اور نصیحت نیز یاداشت سے محروم یا کو مقبوط الحواس شخص وصیت کرے جس پر وہ رساک کا اطمینان نہ ہو تو اسے کسی معتبر عالم دین کو بتا کر اس کے بارے میں شرعی حکم معلوم کر لینا چاہیے بعض اقت لوگ جب ہوش میں نہیں ہوتے نیم بیہوشی میں ہے یا بیماری میں ہیں, یا تکلیف میں ہیں اور کچھ اور لوگ ان کو انسسٹ کر رہے ہیں آپ یہ لکھ دیں اس پہ سائن کر دیں تو وہ پھر اس طرح ویلڈ نہیں ہوگی جس طرح ایک صحیح صحت مند انسان کی بصیت ہوگی تو اس میں اگر کسی پر بھی جاتی ہوتی ہو تو کسی سے مشورہ کر کے اسے تبدیل کیا جا سکتا ہے میں نے کسی حرام کام کا حکم نہیں دیا لیکن جو کہا ہے وہ دوسرے کے حق میں نقصان دے کسی اور کا حق مارا جا رہا ہے تو اس صورت میں بھی تبدیلی ہوگی غلط وسیعت کو بدل دیا جائے گا میں سورت البقرا آئت ون ایٹی ٹو میں فرمایا پھر جو شخص کسی وسیعت کرنے والے سے کسی قسم کی طرف داری یا گنا سے ڈرے کہ اس نے کسی کو فیور کیا ہے یا غلط کام کا ہے بس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں یقیناً اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے یعنی زندگی میں ہی اس کو ریورٹ کر دے واپس کر دے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ ساتھ بن ابھی وقعاص اور اب بن زماں کے ایک لڑکے کے بارے میں جھگڑا ہوا ایک بچہ تھا اس پہ یہ دونوں میں ڈسپیوٹ ہو گیا ساتھ نے کہا یا رسول اللہ یہ میرے بھائی اتبا بن ابی وقاص کا لڑکا ہے اس نے مجھے وسیعت کی تھی کہ یہ اس کا لڑکا ہے آپ اس کی مشابہت اس میں دیکھیے اور اب بن زماں نے کہا کہ یہ میرا بھائی ہے تو مجھے ملے یہ میرا بھائی یا رسول اللہ میرے والد کے بستر پر ان کی لونڈی سے پیدا ہوا وہ اپنا دعویٰ کر رہے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکے کی صورت دیکھی شکل دیکھی تو اس کی اتبا کے ساتھ واضح مشابهت تھی آپ نے فرمایا اب لڑکا بستر والے کا ہوتا اور حصے میں پتھر ہیں اصل میں جس لونڈی کا بچہ تھا وہ پہلے اتبا کے پاس تھی اور اتبا کون تھے کس کے بھائی تھے سعدی وکاس کے بھائی تھے آپ کو یہ معلوم ہے نا کہ دور جاہلیت میں یعنی خاندانی نظام جو تھا بعض جگہوں پہ بہت ہی خراب ہو چکا تھا اور کوہبا گریبی بہت عام تھی لانڈیا پرسٹیٹیوشن کا کام کرتی تھی اور جو ان کے بچے پیدا ہوتے تھے تو بعض اوقات وہ ان سب مردوں کو اکٹھا کر لیتی تھی جس سے اس عورت کے تعلق ہوتے اور جس کے نام وہ چاہتی منسوب کر دیتی عورت یا جس سے وہ ملتا جلتا ہوتا بچہ اس کو مل جاتا اس کی طرف منسوب ہو جاتا اسلام نے آ کر اس کی اصلاح کی تو اب یہ ہے کہ کچھ ایسے کیسز تھے جو دور جہلیے سے چلے آ رہے تھے اور بہت سی چیزوں کی اصلاح ہمیں وقت بھی لگا ایک دم نہیں اصلاح کی گئی تو بہرال بن نبی وقاص نے اس لیے کہا کہ وہ بچہ جو تھا وہ اتبا سے ملتا جلتا تھا اور پہلے وہ لونڈی جو تھی وہ اتبا کے پاس تھی پھر اس کے بعد وہ وہی کے زماں کے پاس آ گئی تو اب ہوا یہ کہ جب لونڈی زماں کے پاس تھی اس وقت بچہ پیدا ہوا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لڑکا بستر والے کا ہوتا ہے یعنی اب یہ لونڈی جس کے پاس ہے جس کے گھر میں بچہ پیدا کیا اسی کے پاس جائے گا واضح مشابہت کے باوجود آپ نے بچہ سعد کو نہیں دیا بلکہ عبد بن زماں کے حوالے کیا اور آئندہ کے لیے قانون بنا دیا کہ بچہ جہاں پیدا ہوگا یا جس کے بستر پر پیدا ہوگا اسی کی طرف منصوب کیا جائے گا غیر مسلم والدین کی وسیعت پوری نہ کی جائے عبداللہ بن عام بن اللہ سے روایت ہے کہ آس بن وائل نے وسیعت کی کہ اس کی طرف سے سو گردن غلام آزاد کیے جائیں چنانچہ اس کے بیٹے ہشام نے اس کی طرف سے پچاس غلاموں کو آزاد کیا پھر اس کے بیٹے عمر نے اس کی طرف سے باقی پچاس غلاموں کو آزاد کرنا چاہا تو کہا میں پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ لوں باپ کو کی حالت میں پہتوا اور ایک وسیعت کر گیا کہ میری طرف سے سو غلام آزاد کر دیے جائیں ایک بیٹے نے پچاس کی دوسرا کرنے لگا تو اس نے سوچا کہ طرح میں مشورہ کر لوں تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ نے سو گردنے آزاد کرنے کی وسیعت کی ہے میرے بھائی ہیشام نے ان کی طرف سے پچاس غلام آزاد کر دیے ہیں اور پچاس اس کے ذمہ باقی ہیں تو کیا میں اس کی طرف سے آزاد کر دوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ مسلمان ہوتا اور تم اس کی طرف سے غلام آزاد کرتے یا صدقہ کرتے یا اس کی طرف سے حج کرتے تو اس کو پہنچ جاتا لیکن چونکہ وہ کفر کی حالت میں مرا اس لیے اس کو یہ سب کچھ پہنچے گا نہیں تو مطلب کیا تھا کرنے کا فائدہ نہیں نہ کیا جائے ٹھیک ہے تو اس سے کیا بات سمجھ میں آئی؟ نیکیاں ایمان کی حالت میں قبول ہوتی ہیں چاہے زندہ ہو یا مردہ ہو دوسرا یہ ہے کہ ہر وسیعت کو پورا کرنا ضروری نہیں ہوتا یعنی اگر کوئی آپ سے سوال کرے کہ کیا ہر چیز کی وسیعت کی جا سکتی نو no. کیا ہر وسیعت کو پورا کیا جائے گا نو no. کون سی وسیعت کو پھر پورا کیا جائے گا جو میڈ بائی مسلم اور ان اکارڈنگ وتھ شرعی رولس اس کے اگینسٹ کوئی چیز آئے گی تو وہ نہیں مانی جائے گی اگر ڈاؤٹ ہو تو کیا, کیا جائے گا کسی عالم سے رجوع کیا جائے گا ٹھیک ہے کچھ چیزیں کلیئر کٹ حلال حرام کی کیٹیگری میں نہیں آتی یا پھر ایسی سیچویشن میں وسیعت کرائی جاتی ہے کہ وسیعت کے الفاظ تو ٹھیک ہیں کام بھی ٹھیک ہے لیکن ہڈن نقصان ہے کسی اور کا یا کسی کی طرف داری ہے اس میں تو کیا حکم میں کیا کیا جائے بدل دیا جائے مثلا ایک شخص خود فوت ہو گیا پاپ اس کا زندہ ہے اور بچے بھی ہیں خود فوت ہو گیا اب جو دادا ہیں وہ پوتوں کے حق میں وسیعت کر رہے ہیں کہ ان کو اتنا اتنا دے دیا جائے لیکن وہ سب کو دینے کی وجہ صرف ایک کو ہی دیے جا رہے ہیں اب بظاہر دیکھنے میں تو دادا وسیعت کر سکتا پوتے کے حق میں لیکن جس طریقے سے وہ کر رہا ہے وہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ایک کو ہی سب کچھ دے رہا ہے اور باقی مو دیکھ رہے ہیں اس سے ان کے درمیان آپس میں بھی نفرت پیدا ہوگی تو اس میں ظلم کا ایک پہلو چھپا ہوا ہے اس قسم کے ظلم کو بھی روکنا چاہیے ٹھیک ہے یہ کسی کا سوال تھا اگر کوئی مذاق میں وسیعت کرے تو اس کو پورا نہ کرنا کیا گناہ ہے دین کھیل تماشا نہیں ہے اٹس اے سیریس تھنگ مثلا بازو کا تو ہوتا ہے بیٹھے ہوتے ہیں باتیں کر رہے ہوتے ہیں کوئی اپنا کوئی قصہ سناتا ہے تو دوسرا بھی ہنسی مذاق میں کہتا ہے اچھا ٹھیک ہے تم بھی میری طرف سے سو بکرے قربان کر دینا اینڈ ہی اور شی ڈز ناٹ مین اٹ جسٹ ایز اے جوک تو اس کو پورا کرنا ضروری نہیں ہے انٹل انلیس کہ وہ باقاعدہ اس کو لکھ کے دے یا پراپر طریقے سے وسیعت کرے اس میں بھی آتا ہے کہ اللہ تخ آیات اللہ حضو اللہ کی آیات کو مذاق مت بناؤ کسی نے لکھا ایک باپ کے پانچ بیٹے ان میں سے ایک باپ کی زندگی میں فوت ہو گیا جبکہ اس کے آگے بھی بچے ہیں یعنی اس کے اپنے بچے بھی ہیں جب جائیداد تقسیم ہوگی تو اس مرے ہوئے لڑکے کا حصہ اس کی اولاد کو ملے گا یا نہیں یہ صرف بصیت کی جائے گی وراثت ملے گی یا وسیعت ماشاء اللہ بہت اچھا ہے ٹھیک سمجھ گیا آپ. یعنی جو, جو اس کا اپنا باپ ہو تو ان کی تو وراثت ان کو مل گئی اسی لیے باپ کے باپ کی وراثت پوتے کو نہیں ملے گی یعنی کہ دادا کی نہیں ملے گی کیونکہ انہوں نے اپنے باپ کی لے لی ہے اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اپنے باپ کے پس خاص کچھ نہیں تھا تو بچے ضرورت مند ہیں تو پھر اسی لیے تو وسیعت رکھی گئی ہے کہ سلا رحمی بھی کی جائے سوال ہے کافی کے سوال ہیں چونکہ میں بتا چکی ہوں تبھی ٹیسٹ لے رہی ہوں آپ کا اگر کوئی غلط وصیت کر جائے تو اس کے بعد اس وسیعت کو کیا تبدیل کیا سکتا ہے دلیل کیا ہے من خواہ اموسن جن افن وف مند جنف یہی ہے نا ایک طرف کا فیورٹز پس ان کے درمیان اصلاح کر دے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ٹھیک ہے وسیعت کی اقسام یعنی کس کس قسم کی وصیت ہوتی ہے مالی معاملات کے علاوہ اور کیا وسیعتیں ہوتی ہیں نمبر ایک وسیعت برائے مال و اسباب نمبر دو وسیعت برائے حقوق اور واجبات نمبر تین وسیعت برائے نصیحت اور تزکیہ تربیت تو یہ تین مختلف طرح کی ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک میں مال ہے ایک میں حقوق ہے اور ایک میں عام وسیعتیں نمبر ایک وسیعت برائے مال و اسباب مال و اسباب خواہ کچھ بھی ہو زیبر کرنسی بینک اکاؤنٹ سرٹیفکیٹ منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد یہ سب ترکہ میں شامل ہے یعنی یہ سب کیا ہے ترکہ ترکہ کیا ہوتا ہے چھوڑا ہوا مال کون چھوڑتا ہے مرنے والا تو مرنے والا اس میں سے کچھ بھی چھوڑے گا تو وہ سارا کیا ہو جائے گا ورثہ ترکہ اس تمام متروکہ مال کا ایک تہائی تک غیر بارث قرابتاروں دوستوں یا امت مسلمہ کے لیے کار خیر کے کاموں کے لیے وسیعت میں مختص کیا جا سکتا ہے اور کوئی چاہے تو اپنا یہ اختیار فی سبیل اللہ کاموں میں خرچ کرنے کے لیے استعمال کر سکتا ہے ایسی وصیت میں ون تھرڈ تک مال کے معاملے میں حکمت سے کیا ہوا فیصلہ اس کے لیے قیامت تک صدقہ جاریہ بن سکتا ہے لیکن یہ وہ خود کرے گا یہ نہیں کہ اس نے تو کچھ بھی نہیں کہا اور پیچھے والے ایک اٹھ جائے اس میں سے اور سب کو کہنے نہیں اس میں سے ہم ون تھرڈ تقسیم نہیں کریں گے ہم سب صدقہ کریں گے مجبور نہیں کر سکتے پھر آپ کسی کو تو مرنے سے پہلے ہی وسیعت کرنی ہوگی مرنے کے بعد کوئی اور آپ کے لیے وسیعت نہیں کرے گا از اٹ کلیئر یعنی اگر آپ خود نہیں لکھ رہے اپنی نہیں بتا رہے نہیں کسی کو کچھ کہہ رہے اور آپ دنیا سے اچانک چلے جاتے ہیں تو آپ کا سارا مال کیا بن جائے گا ترکا چھوڑا ہوا مال اب وہ کس کا حصہ ہے وارسوں کا وارسوں کو کب ملے گا ادا کرنے کے بعد اور وسیعت پوری کرنے کے بعد وسیعت کی نہیں آپ نے اب کیا ہوگا کیا وارث وصیت بنا سکتے خود سے نہیں وہ نہیں کر سکتے ٹھیک تو اس لیے کیا ضروری ہے کیا کریں آپ اپنی زندگی میں کریں دیکھیے وسیعت نہ کرنے پر پکڑ نہیں ہے ہاں ایک ثواب سے محرومی ضرور ہے مستحب ہے لیکن اگر کوئی سمجھتا ہے کہ اس کے پاس کوئی ایسی چیز ہے جس میں وسیع لازم ہے تو پھر اس کو نہیں دو راتیں گزارنی چاہیے مگر یہ کہ وہ لکھ لے اس کو مثلا کسی کے گھر میں ایسا معاملہ ہے اور آپ فکر مند ہیں اپنے پوتوں نوازوں وغیرہ کے بارے میں تو آپ کر لیں کیوں نہیں کرتے ابھی کر لے یا اپنے لیے آپ صدقہ جاریہ کے طور پہ کچھ چھوڑنا چاہتے تو آپ اس کو ابھی سے کہہ دے ایسا نہ ہو کہ بعد میں وارث مال تقسیم کر کے عیاشیاں کریں اور آپ کبر میں بیٹھ کے پریشان ہوں کہ میں اپنے لیے کچھ کر کے آتی یا تنی قدم اپنے لیے کل جیسے بات ہوئی تھی نا کہ وسیعت کا حکم دراصل کیا ہے اللہ سبان و تعالیٰ کی طرف سے ایک انعام ہے توحفہ ہے صدقہ ہے آپ کے لیے ایک رستہ کھولا اللہ نے کہ آپ اپنے مرنے کے بعد کے لیے بھی کچھ کر سکیں ان کا سوال ہے کیا مرنے والے کا ترکہ تقسیم ہونا ضروری کیا دلیل ہے اگر آپ آیات وراثت پڑھیں تو اس میں یہ ہے کہ وہ فرض کے درجے میں تقسیم ہونا چاہیے اور ہر حقدار کو حق ملنا چاہیے اس کے بعد کوئی صدقہ کرنا چاہے ماں باپ کی طرف سے جس کا مال وہ یوز کر رہا ہے کہ تھوڑا اس پر بھی احسان کر دے تو وہ الگ بات ہے انتہائی غلط بات ہے کہ نسل در نسل وہ چیز چلتی رہے فوراً فیصلے کرنے چاہیے ایز سون ایز پاسبل اگر آپ کو میت سے ہمدردی ہے ساری زندگی کی نیکیاں برباد ہو جاتی ہیں اگر تقسیم ٹھیک نہیں ہوئی کسی پہ ظلم ہو گیا کیوں کہ حقوقل پر تو پکڑا کے دن تو یہ بعد والوں کا فریضہ ہے کہ وہ اس کو نبھائیں لینڈز وغیرہ کے معاملے میں ایسا ہوتا ہے کہ وہ نسل در نسل جو ہے ایسی پڑی رہتی ہیں اور دوسری چیز یہ کہ جس گھر میں رہ رہے ہوتے ہیں نا اس کو بیچنا وہ مشکل ایک چیز بہت مشکل کام ہے لیکن دیکھیں اجر بھی تو اسی پر ہے نا کہ انسان اللہ کے اس حکم کی تعمیل کرے کچھ حکم انفرادی حیثیت میں آپ ان کی تعمیل کرتے اور کچھ یہ ہے کہ اجتماعی طور پہ کرنے پڑتے ہیں پھر ان کی ذہن سازی ضروری ہے ایسا شخص بدنام تو بہت ہوتا ہے گھر میں جو ایسی کوئی بات بھی کر دے لیکن پھر کسی کو تو کہنا نامر بالمعروف معروف اور نیئن المنکر تو کرنا ہے اب میں چند وصیتیں بتاؤں گی جیسے عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ کی وسیعت ابو سلمہ سے روایت ہے کہ عبدالرحمن بن اوف رضی اللہ عنہ نے امہات المومنین کے لیے ایک باغ کی وصیت کی جو چار لاکھ میں فروخت ہوا انہوں نے اپنا مال کس کے لیے لکھا امہات المومنین کے لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا کوئی ترکہ نہیں تھا ان کے تو صحابی فوت ہو رہے ہیں اور وہ اپنا مال امہات کے لیے وقف کر رہے ہیں حضرت کہتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیویوں سے فرمایا میرے بعد تم پر مہربانی کرنے والے وہی لوگ ہوں گے جو صابرین ہیں اللہ تعالیٰ عبدالرحمان بینوف کو جنت کی سلسبیل سے سراب کرے کیونکہ انہوں نے خیال رکھا ازواج متحرات کا ان کے لیے حج کا بھی انتظام کیا اور ویسے بھی ان پر اسپینڈ کرتے تھے اور جب وہ دنیا سے جانے لگے پھر بھی ان کی فکر تھی اپنے بات بھی وسیعت کر کے گئے ان کے اوپر اس میں سے کچھ بھی فرض نہیں تھا نہ لازم تھا یہ انہوں نے اپنے اجر کے لیے اپنے مال میں سے وسیعت کی کہ سارا میرے ہی وارث لے جائیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں چراغ بھی نہ جلے وسیعت برائے حقوق و واجبات یہ کس قسم کی ہوتی ہے مثلاً قریب المرگ تہائی وسیعت تک کے لیے یہ بھی فیصلہ کر سکتا ہے کہ اس کے تمام مندرجہ ذیل واجبات اس مد میں سے ادا کر دیے جائیں مثلاً ادھار قرض وغیرہ جو روزے نہ رکھ سکا ان کا فی دیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انسان روزے رکھے ہی نہ اور وہ بعد میں وسیعت کر کے جائے زکات اگر ذمے تھی اور نہ دے سکا لیکن اگر ادا ہو چکی ہے اور اگلی زکات ڈیو ہونے سے پہلے ہی فوت ہو گیا تو پھر تو وہ مال اس کا ہے ہی نہیں وہ کس کا ہے وارثوں کا اب اس کی زکاط نہیں دی جائے گی ہاں اگر وقت ہو چکا تھا اور اس نے نہیں دی تو وہ ادا کی جائے گی سمجھ آیا سوال نہیں آیا تو جان لیجے فرض حج کی نیت کی تھی اور موت نے کرنے کی مہلت نہ دی تو کیا لکھ کے جائے کہ میرے ون تھرڈ میں سے حج بدل کرا دیا جائے کوئی جائز نظر مانی تھی پوری نہ کر سکا تو کیا کرے لکھ جائے کہ یہ میں نے مانا ہوا ہے ابھی تک میں نہیں کر سکا میرے مرنے کے بعد میرے مال میں سے یہ کام کر دیا جائے اسی طرح کوئی مرد اگر کسی وجہ سے بوقت نکاح بیوی بی کا حق مہر ادا نہیں کر سکا تو وہ استہائی میں سے ادا کیے جانے کی بصیت کر سکتا ہے اگر نہیں کیا تب بھی وہ اس کے وراثت میں سے دیا جائے گا ٹھیک ہے تیسری قسم ہے وسیعت برائے نصیحت و تسکیا وسیعت مال کے علاوہ ان ہدایات اور انتظامات سے متعلق بھی ہو سکتی ہے جو قریب المرگ اپنے متعلقین کے ذمہ لگا جاتا ہے مثلا نابالغ اولاد کی دیکھ بھال مثلا کوئی کسی کے بھی ذمہ کر سکتا ہے یا کہہ سکتا ہے اس کے چھوڑے ہوئے علمی کتب خانے یعنی لائبریری شفا خانے کوئی ڈسپینسری یا کوئی چیز ایسی بنائی تھی یا اپنی زندگی میں وقف کیے گئے کسی ادارے کی دیکھ بھال انتظام داری اور لوگوں کی امانتوں کو لوٹانا وغیرہ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں نا کہ جو ایک شخص کے زیر استعمال ہوتی ہیں لیکن اس کی اپنی نہیں ہوتی وہ کام کی وجہ سے اس کو دی گئی ہوتی ایسی چیزیں عموماً تو دفاتر میں ہی رکھی ہوتی ہے اور آٹومیٹکلی وہ دوسروں تک منتقل ہو جاتی ہے ان کا نہ وصیت کسی سے تعلق نہیں لیکن بعض ڈیوٹیز ایسی ہوتی ہیں کہ جو کسی خاص مقام پر ادا کی جا رہی ہوتی ہیں. تو اس صورت میں پھر کیا کرنا چاہیے وصیت کر دینی چاہیے اولاد کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ یہ چیز ذاتی نہیں ہے ادارے کی ہے جو ان کی تقسیم میں نہیں شامل ہو سکتی ٹھیک ہے کوئی علمی پروجیکٹ کوئی کتابیں کوئی بھی چیز ہو سکتی مثلاً میرے شوہر جو ہیں ان کے پر دادا نے ایک تفسیر لکھنی شروع کی تھی جو انکمپلیٹ رہ گئی تو دادا نے لکھی پھر وہ فوت ہو گئے تو والد نے لکھی تین جنریشن نے مل کے ایک پروجیکٹ مکمل کیا تو کا ایسا ہوتا ہے کہ انسان ایک کام شروع کر دیتا ہے لیکن زندگی مہلت نہیں دیتی تو بچوں کو پتا ہونا چاہیے کہ ماں باپ کیا کر رہے تھے تو ہمیں اس کو کس طرح آگے لے کے چلنا ہے بچے صرف مال کے وارث نہ بنے علم کے وارث بھی بنے والدین جو نیک خیر بھلائی کے کام کرتے رہے ان کو کنٹینیو اور یہی بہترین صدقہ جاریہ ہے پچھلے دنوں ڈاکٹر ظہیر کا تو سب کو معلوم ہے جنہوں نے شفا اسپتال بنایا اور بہت سے اور بھی خیر کے کام کیے تعمیر ملت ایک پروجیکٹ انہوں نے شروع کیا تو پچھلے دنوں ان کی بیٹی میرے پاس آئی تو وہ امریکہ میں رہتی تھی کئی سالوں سے تو کہنے لگی کہ میرے والد چونکہ فوت ہو گئے ہیں تو انہوں نے یہ کام شروع کیا تھا تعمیر ملت کا تو میں صرف اس غرض سے امریکہ سے پاکستان شفٹ ہوئی ہوں کہ میں اپنے والد کے اس کام کو آگے لے کے بڑھوں. آبویسلی اور لوگ کام کر رہے ہیں لیکن کام اس طرح نہیں ہو رہا جس طرح میرے والد چاہتے تھے کیونکہ بعض اوقات کوئی شخص جو آپ کے زیادہ قریب ہوتا وہ اس کو زیادہ سمجھ رہا ہوتا خواہ وہ اولاد ہو یا کوئی اور ہو تو ان کو اپنے طور بھی سوچنا چاہیے کہ ماں باپ نے کام شروع کیا ادھورا رہ گیا اسے مکمل ہونا چاہیے تاکہ ان کے لیے صدقہ جاری ہے یا ان کے اوپر ایک امانت تھی یا ایک ذمہ تھا ایک فرض تھا جو وہ ادا نہیں کر سکے یا ادھورا رہ گیا اور اگر اس کو کوئی سیریسلی لے کے نہیں چلے گا تو وہ بگڑ جائے گا ختم ہو جائے گا لوگوں کی امانتے ضائع ہو جائیں گی ظاہر ہے کہ جو چیریٹی کے پروجیکٹس ہوتے ہیں ان کے بارے میں سنجیدگیاں ہونی چاہیے یہ تو نہیں کہ ہم لوگوں کا مال اکٹھا کر لیں اور اس کے بعد یہ نہ سوچے کہ اس کو کون لک آفٹر کرے ہر چیز کے انسان کو فکر ہونی چاہیے جو بھی اس کے پاس آزادی ہے یا امانتاً کوئی چیز اس کے حوالے ہے اور قرآن مجید میں آتا ہے نا کہ انتو عدد ال اماناتا کہ امانتے ان کے اہل کی طرف لوٹاؤ جو واقعی اس میں سنجیدہ ہو کام کرنے والے ہوں چاہے وہ رشتے ہو یا غیر رشتدار, دونوں تو الحمدللہ للہ مجھے بہت ہی خوشی ہوئی کہ وہ اپنی ساری ہر چیز ایک جگہ سے دوسری جگہ ہجرت کرنا وہ ایک بہت مشکل کام لیکن جو ایسی قربانیاں کرتے ہیں وہ دوہرا اجر پاتے ہیں ایک تو والدین کے لیے صدقہ جاریہ اور ان کے ساتھ احسان کرنا اور دوسرا یہ کہ لوگوں کی بھلائی کے کام آگے بڑھانا اچھا جی اپنے گھر کو علم کی خاطر وقف کرنے کی وسیعت محمد بن عمر کہتے ہیں ایک مرتبہ میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کی خدمت میں جمعہ کے اگلے دن حاضر ہوا اس وقت وہ ام المن میمونا رضی اللہ عنہا کے گھر تھے کون ابن عباس محمد بن امر جو تھے ابن عباس کی خدمت میں حاضر ہوئے کب جمعے سے اگلے دن جب وہ کہاں تھے کہاں بیٹھے ہوئے تھے ابن عباس مفصر قرآن ہیں معلم ہے کہاں بیٹھے ہوئے تھے کس کے گھر میں ام المنین حضرت ممونا کے گھر میں وہ کیا لگتی تھی ان کی خالہ تھی وہاں بیٹھ کے کیا کر رہے تھے وہ میمنا رضی اللہ عنہا نے انہیں وسیعت کی تھی کیا؟ کہ میرے, میرے گھر کو علم کے لیے استعمال کرنا ابن عباس جب جمعے کی نماز پڑھ لیتے تو ان کے لیے وہاں گدا بچھا دیا جاتا کہاں ممونا رضی اللہ عنہا کے گھر اور وہ لوگوں کے سوالات کا جواب دینے کے لیے وہاں آ کر بیٹھ جاتے یہ کس مقصد کے لیے تھا تاکہ حضرت ممونا کو سواب ملتا رہے جس کی کوئی زمین ہوتی جس کا کوئی گھر ہوتا ہے اس پر جو بھی اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے خواہ وہ مسجد ہو خواہ وہ دینی ادارہ ہو جیسے اس وقت آپ اس فلور پہ بیٹھ کے دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں تو جس جس کا پیسہ یہاں لگا ہے ان سب کو اجر پہنچ رہا ہے اگر آپ کوئی بھی عمل کریں گے تو وہ سارا عمل صرف آپ کے لیے نہیں ہوگا اس کا ایک حصہ آپ کے حصے میں سے نہیں اس کا ایک حصہ فری اجر ان کو بھی جائے گا جنہوں نے اس کے لیے وقف کیا مال اپنا تجرت ممونا نے بھی اس سنت کا اجرا کیا کہ میرے بعد میرے بھانجے جو دین کی خدمت کر رہے ہیں وہ میرے گھر میں بیٹھ کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیں تو وہ پھر ان کی وسیع پوری کرتے تھے اس کے علاوہ یہ وسیع دینی علم اور عمل اور تسکیا کے بارے میں بھی ہو سکتی ہے مثلاََ حقوق اللہ کی پابندی امر بالمعروف معروف اور نئی ان کی تاکید خاندانی روایات میں حلال اور مباح امور کی پاسداری قرابت داروں سے سلرحمی ایسی وسیعت نہ صرف اہل خاندان کے لیے سود مند ثابت ہو سکتی ہے بلکہ آنے والی نسلیں اور معاشرے کے دوسرے افراد بھی مستفید ہو سکتے ہیں اور یوں یہ وسیعت بھی اس کے لیے صدقہ جاریہ بن سکتی ہے اس قسم کی وسیعتیں آپ کو مختلف جگہوں پہ ملیں گی جیسے میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا کہ آپ خرم مراد کی وسیعت پڑھ لیجئے ہماری ایک اسٹوڈینٹ ہیں خط و کتابت کی ان کی عمر تیس سال ہے ڈاکٹر ہیں کہیں کام کرتی ہیں ٹھیک انہوں نے کچھ دن پہلے مجھے میل لکھی کہ میں نے اپنی وصیت لکھ لی ہے شاید قرآن پاک میں سے پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے لکھا تو آپ اس کو چیک کر دیں تو یہ وسیعت ان کی میرے پاس آئی اب اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ سارے اپنے کاغذ مجھے بھیج دیں کہ چیک کر دیں میں صرف ان کا ایک عمل بطور نمونہ آپ سے شیئر کرنا چاہتی ہوں باقی آپ اپنے آپس میں شیئر کر سکتے ہیں گروپس میں کر سکتے ہیں ٹیچرز کے ساتھ کر سکتے ہیں انہوں نے وسیعت لکھی میری تقفین اور تدفین پر جو بھی جائز خرچ ہو اس کی ادائیگی میرے مالوے سے کی جائے جو چھوڑا جائے جو اسی بکس میں رکھا ہوا ہے جس میں میرا یہ وسیعت نامہ ہے میری درخواست ہے کہ میری میت کو مسنون طریقے پر غسل دیا جائے میری میت کہنے کی وجہ مجھے الفاظ میں تھوڑا بہت فرق ہے. میرے مرنے کے بعد میرے چہرے کو کسی بھی نامحرم کے سامنے نہ کھولا جائے ورنہ کیا ہوتا ہے کو پہت ہو جاتا سارا خاندان مر دورتیں جیسے دلہن کو دیکھنے آ جاتے نا کوئی حیا نہیں کوئی حلال حرام کی تمیز نہیں تو وہ پہنچ جاتے تو اسی طرح مرنے کے بعد انسان اپنا چہرہ نہیں ڈھانک سکتا دنیا میں تو آپ کسی کو دیکھتے ہیں اپنا گنگٹ کھینچ لیتے بھی نہیں مجھے مت دیکھو لیکن مرنے کے بعد تو پھر دوسرے ہی آپ کے لیے کریں گے نا کہ آپ کے پردے کا اہتمام کریں تو انہوں نے لکھ دیا میری تکفین جنازہ نماز جنازہ تدفین سب سنت کے مطابق کی جائے میری وفات پر خاص طور پر نماز جنازہ میں اور دوسرے اوقات میں میت کی بخشش کی مصنون دعا ضرور پڑی جائے میری میت کو میرے محرم رشتے دار قبر میں اتارے میری یعنی نامحرم نہ اتارے میری خبر کو سادہ اور کچا رکھنا ہے اس کو سنگ مرمر یا کسی اور چیز سے پکا نہیں کرنا میرے مرنے کے بعد کوئی بھی کل چالیسواں جمعراتیں برسی اور اس طرح کی دوسری غیر مصنوع رسومات نہیں کرنی میری صرف ایک درخواست ہے کہ مجھے بخشش کی دعاؤں میں یاد رکھیں میری اولاد کی طرف سے میرے لیے کی گئی دعائیں میرے لیے ایک توفہ ہوں گی اس لیے میری ان سے درخواست ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں پھر لکھتی میری وراثت کو جو بھی میں چھوڑ شریعت کے رہت کے قوانین کے مطابق جلد سے جلد تقسیم کر دیا جائے میری وراثت تقسیم کرنے سے پہلے اس بات کی یقین دہانی کر لیں کہ میں اپنے تمام قرضے اور زکوٰۃ ادا کر چکی ہوں یا نہیں یعنی جب تقسیم ہونے لگے تو اس سے پہلے میرے قرضے اور بصیت پوری کی جائے اور زکوات وغیرہ بھی زکوات کب دی جائے گی جب ڈیو ہو چکی ہو اگر زکات کا بھی ٹائم ہی نہیں آیا تو پھر زکات نہیں دی جائے گی اب تو دوسروں کا مال ہے وہ ان کا ہے ہی نہیں کسی بھی شخص جس سے میرا بلا واسطہ یا بل واسطہ تعلق ہو اس سے معلوم کر لیں اگر میری رقم اتنی نہیں کہ اس کا قرض ادا ہو سکے تو اس سے درخواست کریں کہ مجھے قرض معاف کر دے میں نے اپنی زکوات کی ادائیگی کا اسٹیٹس الگ الگ پیج پر درج کیا ہوا ہے میرے پاس جو زیور ہے اس پر زکات میری شادی کی تاریخ دو اپریل کو ڈیو ہوتی اور نقبر یکم رمضان سے اب انہوں نے ڈیٹس کیوں لکھی خدا نہ خواصہ بعض اوقات انسان قومے میں چلا جاتا ہے اور وہ فوت تو نہیں ہوا کوئی اس کا مال تو تقسیم نہیں کر سکتا وہ مالک ہے اب وہ تو بے ہے وہ تو نہیں کچھ کر سکتا لیکن اگر وہ وسیعت لکھی ہوئی ہے اور زیور بھی پڑا ہوا ہے اور اس کے لواحقین اس کے ساتھ یا جو اس کے رشتے دار ہیں بھلائی کریں تو وہ اس کے فرائض ادا کرتے جائیں ادروائز مرنے کے بعد مال تقسیم ہو جائے گا اس پہ نہیں زکو میرے مرنے کے بعد میرے دفتر سے کوئی بھی رقم گروپ انشورنس فنڈ کے نام پر وصول نہ کی جائے میں اپنے چھوڑے ہوئے مال میں سے ون تھرڈ شریعت کے قوانین کے مطابق صدقہ جاریہ کے کاموں کے لیے وقف کرتی ہوں نمبر چھ میری کتابوں کو خاص طور پر اسلامی کتابوں پیمپلٹس وغیرہ کو ان لوگوں میں تقسیم کر دیا جائے جو ان کو پڑھے اور مستفید ہوں لیکن انہیں یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ ون تھرڈ کے اندر ہو اگر کسی کی لائبریری ہی سب اس کے معلومات ہے تو ساری نہیں تقسیم کر سکتے کر. میری تفسیر کے قرآن جو میں نے تعلیم القرآن کورس میں استعمال کیے ان لوگوں کو پڑھنے کو دیں جو ان سے پڑھ کے فائدہ حاصل کریں میری درخواست ہے کہ میرے تلاوت والے قرآن زیادہ زیادہ پڑھے جائیں اور دعاؤں میں بھی مجھے یاد رکھا جائے یعنی جو میں پڑھتی رہی ہوں اسے کو پڑھے وہ ایسے پڑھے نہ رہے میرے سر کے بال اگر ملے برش کرنے کے بعد میرے ایک بیگ میں اکٹھے کر لیتی تھی ان کو کاٹ کے مٹی میں دبا دے یعنی میرے سر کے بالوں کو مٹی میں دبا دے میری تصویروں کو ضائع کر دیں میرے پچاسی کزا روزے ابھی رہتے ہیں کزا روزے ابھی رہتے ہیں ان کے اگر میری طرف سے کوئی ان کو پورا کر دے تو میرے لیے باعث سکون ہوں. یعنی وارثوں کو رکھنے ہوتے ہیں نا اگر وہ نہ رکھ سکے تو پھر فدیہ دے دیں میری درخواست ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کی تربیت قرآن و سنت کے اصولوں کے مطابق کی جائے سب لوگوں سے درخواست ہے کہ میری غلطیوں کو درگزر کر کے مجھے معاف کر دیں اللہ تعالیٰ آپ سب پر رحم فرمائے خاص طور پر اپنے شوہر والدین اور شوہر کے والدین سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں اگر اس وصیت نامے میں کوئی بات شریعت اسلام کے اصولوں سے ٹکراتی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں کیسی لگی آپ کو یہ صرف نمونے کے طور پر آپ کے لیے پیش کی ہے تاکہ آپ کو نظر آنے لگے اپنی چیزیں جن کے بارے میں آپ دوسرے کو کہہ سکتے ہیں کہ ان کا کیا, کیا جائے ورنہ کیا ہوتا ہے لوگ آتے ہیں قرآن مجید اٹھا کے کسی مسجد کے کباڑ خانے میں رکھاتے ہیں کہ وہاں سے وہ ردی میں چلے جائیں کیونکہ ہمیں تو ان کو پڑھنا نہیں اور پرانے کپڑے ادھر ادھر پھینک پھینکا دیے جاتے ہیں اور چیزیں ادھر ادھر ضائع کر دی جاتی تو اس صورت میں ہمیں خود اپنے لیے لکھ کے ایک باکس بنا لیں جیسے لوگوں نے شادی کے سوٹ کا باکس بنایا ہوتا ہے نا جو زری کا جوڑا ہوتا ہے اور اس کو بڑا سنبھال سنبھال کے رکھتے ہیں تو اس طرح ایک کفن کا ڈبا بنا کے اس کے اندر ایسی بات لکھ کے چھوڑ دی جائے بچوں کو تقدیر پر ایمان رکھنے کی وسیعت یعنی آپ اگر اپنے بچوں میں کسی خاص چیز کی کمی دیکھتے ہیں تو اس کو پن پوائنٹ کر کے بھی آپ وسیعت کر سکتے ہیں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 اب انہوں نے کیا کیا اپنے بیٹے کو مرض میں کہا اٹھا کے بٹھاؤ اور خاص طور پر یہ تلقین کی ہو سکتا ہے کہ انہیں نظر آتا ہو کہ بیٹے کو کچھ شک ہے ڈاؤٹ ہے یا کہیں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کے مرنے کے بعد لوگ کچھ چیزوں کے بارے میں سیریس نہیں ہوں گے تو اس کے اوپر خاص طور پر لکھ کے جانا چاہیے بچوں کو اللہ سے تقوی اور آپس کے معاملات میں بہتری کی وسیعت یعنی اپنے بچوں کو نصیحت کر کے جا سکتے ہیں لکھ کے جا سکتے ہیں قیص بن آسم نے اپنے انتقال سے پہلے اپنی اولاد کو وسیعت کرتے ہوئے فرمایا اللہ سے ڈرتے رہنا اپنے میں سب سے بڑے کو سربراہ بنانا کیونکہ جب قوم اپنے بڑے کو سردار بناتی ہے تو وہ اپنے باپ کی جانشین ثابت ہوتی اور جب میں مر جاؤں تو مجھ پہ نوحہ نہیں کرنا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں کیا گیا تھا اتنی خوبصورت دلیل دی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نوحہ نہیں ہوا مجھ پہ بھی کوئی نہ کرے نوحہ کا تو پتا کیا نا کیا ہوتا بین کرنا علم اور ایمان تلاش کرنے کی وسیعت یزید بن عمرہ کہتے ہیں کہ جب معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی موت کا وقت آیا تو ان سے درخواست کی گئی کہ اے عبد الرحمن ہمیں وسیعت کیجئے انہوں نے فرمایا مجھے بٹھاؤ یعنی لیٹے ہوئے تھے اچھا پچھلی اس میں بھی دیکھیں وہ بیمار ہیں فوت ہونے کے قریب کہتے ہیں اٹھا کے بٹھاؤ اس سے کیا بات پتہ چلتی کہ تعلیم کی بات وسیعت کی بات اہم بات کو پوری توجہ کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہیے لیٹے ہوئے کیجل نان سیریس انداز میں مذاق میں نہیں انہوں نے کہا مجھے بٹھاؤ پھر فرمایا ایمان اور علم اپنی جگہ موجود ہیں دیٹ از دیر جو انہیں تلاش کرے گا وہ یقیناً لے گا. جو ایمان کو ڈھونڈے گا وہ پالے گا جو علم کو ڈھونڈے گا وہ لے گا تین مرتبہ یہی فرمانے کے بعد فرمایا علم کو چار شخصوں کے پاس تلاش کرو ابو دردا سلمان فارسی عبداللہ بن مسعد اور عبداللہ بن سلام ان چار کے پاس جاؤ سیکھنے کے لیے تو نام لے کے بھی بصیت کی جا سکتی کہ میرے بننے کے بعد تم فلان فلان کے پاس جا کے پڑھنا اپنے بعد کے ذمہ دار کو وسیعت کرنا عمر رضی اللہ عنہ نے وفات سے چند روز قبل فرمایا میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو مہاجرین اولین کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں وہ ان کے حقوق پہچانے اور ان کے احترام کو ملحوظ رکھے میں اپنے بعد ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ وہ انصار کے ساتھ بہتر معاملہ کرے جو دار الحجرت اور دارال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے مقیم تھے کون ہے وہ خلیفہ کو چاہیے کہ وہ ان کے نیکوں کو نوازے اور ان کے بروں کو معاف کر دیا کرے اور میں ہونے والے خلیفہ کو وسیعت کرتا ہوں کہ شہری آبادی کے ساتھ بھی اچھا معاملہ رکھے کہ یہ لوگ اسلام کی مدد اور مال جمع کرنے کا ذریعہ اور اسلام کے دشمنوں کے لیے ایک مصیبت ہے اور یہ کہ ان سے وہی وصول کیا جائے جو ان کے پاس زائد ہو اور ان کی خوشی سے لیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو بدویوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے کی وصیت کرتا ہوں اب دیکھیے کہ آغاز کہاں سے کیا جن کا درجہ سب سے اوپر ہے پھر اس کے بعد جو ان کے بعد ہے جو ان کے بعد جو ان کے بعد اور اب بدویوں کا نمبر ہے کہ وہ اصل عرب ہیں اور اسلام کی جڑ ہیں اور ان سے ان کا بچا کچا مال وصول کیا جائے کہ ان کے پاس اتنا ہے نہیں اور انہی کے محتاجوں میں تقسیم کر دیا جائے اور میں ہونے والے خلیفہ کو اللہ اور اس کے رسول کی عہد کی نگہداشت کی جو اسلامی حکومت کے تحت غیر مسلموں کے لیے ہے اس کی وصیت کرتا ہوں آخری درجہ ان کا ہے کہ ان سے کہے گئے کہ عہد کو پورا کیا جائے انہی ذمینوں کے حقوق کی حفاظت کی جائے اور ان کی حفاظت کے لیے جنگ کی جائے اور ان کی حیثیت سے زیادہ ان پر بوجھ نہ ڈالا جائے تو یہ خلیفہ کی وسیعت ہے اب دیکھ رہے عبدالرحمان جو کہ مالدار تھے ان کی وسیعت کس سے متعلق ہے مال سے متعلق عبداللہ بن عباس کے لیے جو وسیعت ہے وہ علم سے متعلق اور خلیفہ وصیت کر رہے ہیں اپنے کیلبر کے مطابق تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ہر شخص کی وصیت کس اعتبار سے ہوگی اپنی حیثیت کے مطابق ہوگی آپ طالب علم ہے تو آپ کی کچھ اور ہوگی آپ ایک ماں ہے تو کچھ اور ہوگی آپ ایک معلم ہے تو کچھ اور ہوگی ٹھیک ہے ایک پیغمبر ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام جو ان کے اپنے اعتبار سے تھی ویسے وہ جنرل بھی ہے ہر پیرنٹ کو اپنے بچوں کے لیے کر دینی چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں اسی طرح بصیت میں اس بات کا خیال رکھیں کہ صرف آپ کا ذاتی مفاد یا غرض مقدم نہ رہے یہ انڈر لائن کر لیں آپ کی کتاب میں ہونا چاہیے یعنی آپ کا ذاتی مفاد اور غرض نہیں ہو اس میں کہ یعنی پرسنل بینیفٹس کو سامنے رکھ کے مت کریں کہ ہمیں کیا ملے گا یعنی صرف اپنی ذات کے گرد مت گھومیں بلکہ بات آپ کی نسلوں کی فلاح کی بھی ہو اور اس انداز سے کی گئی ہو کہ پڑھنے اور عمل کرنے والوں کے لیے جبرتنگی اور بےزاری کا پہلو نہ ہو یعنی بچوں کو اتنے بوجھ ڈال کے نہ چلے جائیں جو ان کے ہمت استطاعت میں نہ ہو کہ وہ اپنے کام چھوڑ کے آپ کی وسیعتیں پوری کرتے رہیں بس ٹھیک ہے جو اس وقتی طور پر ایک کام کرنا وہ کرنا جیسے تقسیم کے موقع پر اس کے بعد روٹین میں دعا وغیرہ کر لیں باقی بہت بوجھ نہ ڈالے ان پر بس کوئی یہ نہ کہ ہر جمعے کو میرے لیے تم صدقہ ضرور کرنا اب کبھی بندہ اپنے لیے بھی بھول جاتا ہے تو اس طرح کی پابندیاں نہیں دوسروں پہ ڈالنی آپ اگر لے رہے اس کو تو کہ میں یہ وعدہ نہیں نبھا سکتی پھر اسی طرح یہ کہ وسیعت جو کیجیے اس کے الفاظ جو پر حکمت ہو دوسروں کے لیے آسانی کا ذریعہ ہو ان کے دلوں میں اترے مثال کے طور پر اگر کوئی وصیت کر جائے میرے بچوں میرے ثواب کے لیے ہر رمضان میں صدقہ خرات یا ہر عید پر میری طرف سے قربانی ضرور کرنا یا زندگی بھر ہفتے میں ایک بار ضرور میری قبر پر آ کے دعا مخفرت کرنا تو یہ ٹھیک نہیں یہ نہیں درست کیونکہ اس میں ہم باؤنڈ کرنے کسی کو بلا وجہ اس چیز کا مکلف کر رہے ہیں جس کا اللہ نے ان کو نہیں کیا بعض والدین تو بچوں کو بدتتے کرنے کی وسیعت کر جاتے ہیں وہ نل اینڈ وائڈ ہیں وہ کوئی قبول نہیں ہیں اگر انہوں نے اپنے آپ کو اپنے والدین کے لیے ایسا کچھ کرتے دیکھا تو وہ تل مکدور ایسا کرنے کی کوشش کریں گے مثلا اگر بچے دیکھتے ہیں کہ ہماری ماں صدقہ کرنا بڑا پسند کرتی تو کیا بچوں کو لکھ کے دینے کی ضرورت ہوگی بچے خود ہی کریں گے کیوں انہوں نے ماں کو دیکھا ہے کہ ماں کرتی تھی جیسے وہ صابیہ نے کہا نا کہ میری ماں کو صدقہ پسند تھا تو میں اگر ان کی طرف سے کروں کیا فائدہ ہوگا تو وہ کیوں خیال ہے ان کو صدقہ کرنے کا لیکن ان کے پسند کا تھا آپ اسلام کے سانچے میں ڈھلی ہوئی زندگی گزارے تو بچے لا شعوری اور لازمی طور پر آپ کے نقشے قدم پر چلنے کی کوشش کریں گے اور یوں ان میں ہر اچھے عمل کو مستقل مزاجی سے نبھانے کی خوبی اور عادت پیدا ہوگی یعنی جیسے ہم ہوں گے پھر ہمیں دیکھ کر ہمارے بچے بھی وہی راستے اختیار کریں گے غیر مسلم ممالک میں بسنے والے مسلمانوں کو اور نصیحت کا لکھنا کیونکہ وہاں کے اپنے قانون ہوتے ہیں اور اگر بعض اوقات آپ نہیں کچھ لکھتے تو آپ کی اولاد ہر چیز سے محروم ہو جاتی ہے یہ خصوصاً اس لیے بھی ناگزیر ہو جاتا ہے کہ وہاں کے شہری قوانین کے مطابق اپنی زندگی میں سرکاری وسیعت نامے پر ضروری اندراج نہ کیے جائیں تو نہ صرف وہاں میت کو غیر اسلامی طریقے سے کفنا دفنا دیا جاتا بلکہ اس کی تمام جملہ املاک املاک, املاک جو بھی اس کی ملکیت تھا وہ بھی وراثت میں منتقل ہونے کے بجائے سرکاری قبضوں میں چلی جاتی تو اس لیے بہت کیئر فل ہو کے زندگی بسر کرنی چاہیے اور یہ بھی یاد رکھیے کہ مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا نہ کافر مسلمان کا وارث ہوتا ہے اس لیے اگر کوئی ایسے ملک میں رہتا ہے جہاں اس کے پیرنٹس مسلمان نہیں یا بچے ایتھیسڈ ہو گئے تو پھر ان کی وراثت ان کے لیے نہیں ہوگی وہ بتا دینا چاہیے ٹھیک ہے کی وسیعت ایسی وصیت جو وارثوں کی دینی اصلاح کے لیے بہترین وسیعت ہے نبیوں کی وراثت وہ پیغام حق ہوتا ہے جو قیامت تک نسلوں تک منتقل ہوتا چلا جاتا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری ہے ابراہیم بنی ہی اور اسی کی وسیع ابراہیم اور یاقوب علیہ السلام نے اپنی اولاد کو کی کہ اے ہمارے بچوں اللہ تعالی نے تمہارے لیے اسی دین کو پسند کیا ہے لہٰذا تم اس حال میں موت آئے کہ تم مسلمان ہو لکمان نے اپنے فرزند کو جو وسیعتیں کی ان کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے یا بنیا تو شکب اللہ ان نشرق اللہ ظلم و نظیم اے میرے بیٹے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا بے شک شرک بڑا بھاری ظلم ہے تب یہ ساری وسیع کس میں آ رہی اخلاقی نصیحت وغیرہ کے سلسلے میں یا بنیا عقم اصلات اے بیٹے نماز قائم کرنا واروفن کر ریکی کا حکم دینا برائی سے روکنا وسبر علامہ اصابق جو تکلیف پہنچے اس پر صبر کرنا یسرت 17 میں نو علیہ السلام کی وسیعت نو علیہ السلام کی وسیعت کسی کو معلوم ہے کیا کی تھی انہوں نے پتہ چلانا چاہتے تو پھر کیسے چلائیں گے توجہ تو سے سن کے نبی صلی اللہ علیہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کے نبی نو علیہ السلام کی وفات کا وقت آ پہنچا تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا میں تجھے ایک وسیعت بیان کرتا ہوں نو علیہ السلام فوت ہونے لگے وسیعت کر رہے ہیں. میں تجھے دو چیزوں کا حکم دیتا ہوں دو سے منع کرتا ہوں میں تجھے جی لا الہ الا اللہ کا حکم دیتا ہوں کیونکہ اگر ساتوں آسمانوں اور ساتوں زمینوں کے ترازو کے ایک پلڑے میں اور لا الہ الا اللہ کو دوسرے پلڑے میں رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ بھاری ہو جائے اور ساتوں آسمان اور ساتوں زمین ایک بند گڑے کی شکل اختیار کر لیں تو اس کو بھی لا الہ الا اللہ توڑ دے گا اور دوسری چیز سبحان اللہ و بہم دی یہ کلمات ہر چیز کی نماز ہیں کل ان کا دل ہو اور تصبیہ اور انہیں کے ذریعے مخلوق کو رسک دیا جاتا ہے اور میں تجھے شرک اور تکبر سے منع کرتا ہوں تو اسے بھی کیا پتہ چلتا ہے انہوں نے اپنی اولاد کو کیا بصیتیں کی جو اخلاقی تھی مال کی نہیں مال تو امبیا کا ہوتا ہی نہیں اولاد کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ بصیتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت وراثت میں چھوڑی کیا قرآن و سنت ترک تفیق امرائی لن تو ما ماتا مسک تم بحما کتاب اللہ ہی. میں تم میں دو چیزیں چھوڑ چلے جا رہا ہوں اگر مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہ ہوگے ایک اللہ کی کتاب قرآن اور دوسرے اس کے نبی کی سنت ہے طلح بن مشرف کہتے کہ میں نے عبداللہ بن نبی اوفا سے دریافت کیا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی وسیعت فرمائی تھی انہوں نے کہا نہیں میں نے پھر ان سے پوچھا کہ لوگوں پر وسیت کیسے فرض ہوئی یا ان کو وسیعت کا حکم کیسے دیا گیا انہوں نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پر عمل کرنے کی وسیعت فرمائی تھی ٹھیک ہے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں مال سباب تو نہیں جمع کیا تھا کہ اس میں وہ وسیعت کرتے اور ویسے بھی جو وہ چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے اگر جمع کیا بھی ہوتا کوئی تو وہ سارا خود بخود صدقہ ہو جاتا امر بن ہار جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سالے سیدہ جواریہ کے بھائی ہیں روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت نہ کوئی درہم چھوڑا نہ دینار نہ کوئی لانڈی نہ غلام نہ کوئی اور چیز صرف ایک سفید خچر تھا چند ہتھیار تھے اور کچھ زمین تھی جسے آپ وقف کر چکے تھے حضرت عائشہ بیان کرتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم پیغمبروں کا کوئی وارث نہیں ہوتا جو ہم چھوڑ دیں کیا ہوئی جو چھوڑ گئے آپ جمع کرا دی گئے بیت المال کا حصہ بن گئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری وقت میں لوگوں کو کچھ وسیعتیں کی تھی کچھ تو آپ کے ساتھ میں شیئر کرتی نہیں ہوں پیچھے کسی کو کچھ یاد ہے کس چیز کے بارے میں نماز اور غلام یس yes اور اہل حجاز اور اہل نجران کہ یہودیوں کو جزیرت العرب سے نکال دیا جائے ٹھیک ہے قبر کو سجدہ گاہ نہ بنایا جائے آپ نے ان کو بدترین قرار دیا جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدا گاہ بنا لیا انصار کے بارے میں خاص وصیت حضرتنس کہتے ہیں کہ ابو بکر اور عباس رضی اللہ عنہما کا گزر انصار کی ایک مجلس میں ہوا جہاں وہ رو رہے تھے انہوں نے پوچھا تم کیوں رو رہے انصار نے کہا ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے پاس بیٹھنا یاد آ رہا ہے اس زمانے میں آپ بیمار تھے پھر حضرت وہ بکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور اس بات کی آپ کو اطلاع دی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم چادر سے سر پہ پٹی باندھ کر باہر تشریف لائے ممبر پہ تشریف لائے اس کے بعد آپ کبھی ممبر پہ تشریف نہیں لائے تو گیا آپ کی آخری وصیتیں یہی ہیں آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی فرمایا میں تمہیں انصار کے بارے میں وسیعت کرتا ہوں ان کے ساتھ اس نے سلوک کرنا ٹھیک ہے کیونکہ وہ میرے راجدان ہیں انہوں نے اپنی ذمے داری پوری کر دی ہاں ان کے حقوق ابھی باقی ہیں لہذا تم ان میں سے نیک کاروں کی نیکی قبول کرنا خطا کاروں سے درگزر کرنا یہی فرضت عمر نے آگے وسیعت کی جمعرات کا دن آیا جب اور جمعرات کا دن بھی کیسا تھا ابن عباس کہتے ہیں اور پھر آپ اتنا روئے کہ ان کے آنسوں سے سنگریزے بھیگ گئے یعنی حضرت ابن عباس جب یہ بات کہہ رہے تھے کہنے لگے جمعرات کے دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مرض میں شدت ہو گئی آپ نے فرمایا لکھنے کے لیے کوئی چیز لاؤ میں تم ایک تحریر لکھ دوں جس کے بعد تم کبھی گمراہی میں نہ پڑ سکو گے پھر لوگوں نے جھگڑا کیا حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جھگڑا کرنا مناسب نہ تھا لوگوں نے ارض کیا کہ آپ جدا ہو رہے ہیں فرمایا مجھے چھوڑ دو میں جس حال میں ہوں وہ اس سے بہتر ہے جس کی طرف تم مجھے بلا رہے ہو اور آپ نے وفات کے وقت تین وصیتیں کی مشرقوں کو جزیرت العرب سے نکال دو قاسدوں کو اسی طرح انعام دینا جیسے میں ان کو دیا کرتا تھا قاسد کون یعنی جو دوسرے امبیسڈرز آتے ہیں اور تیسری وصیت وہ کہتے ہیں میں خود بھی بھول گیا رابی کہتے ہیں پھر آپ نے حجت الفدا کے موقع پر کیا وسیعت کی تھی کہ جو حاضر ہیں وہ کیا کرے غائب کو پہنچا دیں یہ علم پھر لوگوں کو کہا کہ میرے بعد کافر نہ ہو جانا اور کون سا مہینہ حرمت والا کون سا دن کون سا وہ ساری آپ کی وسیعتیں جو آپ نے ایک بڑے مجمع میں کی تھی آخری حج کے موقع پر پھر اختلافات میں سنت کو لازم پکڑے رکھنا پھر موت کے اندیشے کو سامنے رکھتے ہوئے تخوہ اور بھلائی کی وصیت کی اللہ کا کلمہ بلند کرنے والوں کے لیے خاص وصیت کی عثمان بے نبو آس سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت مجھے یہ تھی کہ میں ایسا مؤزن مقرر کروں جو آزان پہ اجرت نہ لے یا آپ نے خاص ان کو آخری بات کہی تھی جسے وہ اپنے لیے وصیت کرتے تو ہمیں بھی اپنے گھر والوں کو کس چیز کی وسیعت کر کے جانا چاہیے کہ وہ ہمارے بعد کیا نہ کریں سب سے پہلے تو موت کے فورن بعد لوگ کیا کرنے لگتے ہیں واہ چہرہ پیٹنا سینا پیٹنا بال نوچنا ٹکرے مارنا کپڑے پھاڑنا ایسی حرکتیں کرنا ان سے روک دینا چاہیے کہ ہمارے اوپر کوئی نہ کرے اگر پھر وہ کرے تو اپنے ذمہ دار خود ہیں, ہم بری ذمہ ہیں ٹھیک ہے پھر میری جدائی میں اسلام کے خلاف کوئی بات نہ کرنا یہ بھی نصیحت کر دینی چاہیے میرا غسل کفن جنازہ نماز جنازہ سب سنت کے مطابق ہو قبر سادہ ہو وغیرہ وغیرہ وہ باتیں جو میں نے آپ کو ابھی وسیعت پڑھ کے بھی سنائیں اور میرے ترکے میں سے اتنی رقم جو ہے وہ فی سبیل اللہ کاموں میں فلاں جگہ لگا دی جائے اگر یہ بھی آپ یعنی کہ اوپن ہینڈیڈ وسیعت کرتے نا میرے مال کو اللہ کے رستے میں لگا دے تو ان کو نہیں سمجھ آئے گی کیا کہاں لگانے سپیسیفکلی بتائیں کہ اس جگہ پر اس کام میں اس مد میں حذیفہ بن یمان کی وسیعت کتنی حیرت انگیز فرماتے ہیں جب میں وفات پا جاؤں تو کسی کو اطلاع نہ دینا ممکن ہے یہ نائی میں شمارو ہوں کہتے ہیں شہرت کی خاطر لوگوں کو بتانا فلاں ہو گیا اور اس کے کارنامے بیان کرنا لیکن ویسے تو جنازے کے لیے اطلاع دی جائے گی کی کیا جنازہ پڑے مصنون طریقے پر کفنانے دفنانے کی وسیعت کرنا ابو بردا کہتے ہیں کہ اپنے مرض الوفات میں ابو موسا نے وسیع کرتے ہوئے فرمایا جب تم لوگ میرے جنازے کو لے کے روانہ ہو تو تیزی سے چلنا ان سنت کے مطابق انگیٹھی ساتھ لے کے نہیں جانا یعنی آگ لے کے جاتے تھے اہل عرب جنازوں کے ساتھ میری خبر میں کوئی ایسی چیز نہیں رکھنا جو میرے اور مٹی کے درمیان لو مثلاً کوئی تکیا کوئی گتا کوئی ایسی چیز میری قبر پر کچھ تعمیر نہیں کرنا میں تمہیں گواہ بناتا ہوں میں ہر اس شخص سے بری ہوں جو بال نوچے واولہ کرے گریبان چاک کرے لوگوں نے پوچھا آپ نے سوالے سے کچھ سن رکھا ہے کہا ہاں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں سنی اس لیے میں تمہیں اس سے منع کر رہا ہوں اسی طرح کسی خاص فرد کو جنازہ پڑھانے کے لیے کہا جا سکتا ہے کہ فلاں کو کہنا وہ میرا جنازہ پڑا بالکل قطاع کہتے عثمان کہ رضی اللہ عنہ کی نماز جنازہ زبیر رضی اللہ عنہ نے پڑھائی اور انہیں دفن کیا کیونکہ عثمان رضی اللہ عنہ نے انہی کو وصیت کی تھی یہ کرنے کی بقی میں دفن کرنے کی وسیعت کرنا آپ نہ کرنا کیونکہ یہاں سے آپ کو لے جانا بہت مشکل ہے زندگی میں جانا مشکل ہے تو موت کے بعد میت کو لے جانا تو کئی گنا زیادہ مشکل ہے اور وہ باہر سے لیتے بھی نہیں کسی کو اس طرح اللہ کہ کسی کا بہت بڑا کوئی کارنامہ ہو معلوم ہے کہ ایک اسکالر تھے احسان الائی ذہی جو فضل صاحب کے بھائی تھے تو ان کی جب بم بلاسٹ میں یعنی وفات ہوئی ہے شہادت ہوئی جو بھی تو سعودی حکومت نے خود ان کو یہ فیسلٹی دی اور ان کی لاش وہاں لے جائے گی اور بقی میں دفن کی گئی خوش قسمت لوگ ہیں لیکن یہ خوش قسمتیاں کس کے حصے میں آتی جب آپ کچھ کریں جب آپ سنت کی خدمت کریں یا آپ ورت ہوں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب دفن ہوں ان کی سنت کا دفاع کریں کوئی ایسا کام کریں کہ واقعی آپ کو وہاں لے جایا جائے, جائے لیکن اگر دنیا میں نہ لے جایا جا سکے تو آخرت میں تو آپ کے ساتھ ہو نا ان شاء اللہ مگر اس کے لیے کچھ کرنا پڑے گا محض امتی ہونے کے دھوکے میں مت رہیں کہ کام سارے ان کے خلاف ہوں اور امتی کا سٹکر لگائے رکھے اپنے عمل سے امتی نظر آئیں حضرت عاشر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبداللہ بن زبیر کو بصیت کی کہ مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ دفن نہ کرنا بلکہ میری دوسری سوکن بہنوں کے ساتھ بقی حرکت میں مجھے دفن کرنا میں پاکیزگی میں برتری نہیں چاہتی کہ میری بڑی تعریف ہو دیکھیے کتنی ہمبل تھی اتنے کام کرنے کے باوجود جو ان کی کنٹریبیوشن ہے وہ دوسری شوقنوں کی نہیں ہے لیکن پھر بھی کہا نہیں مجھے وہی دفن کر دینا انہی کے ساتھ حالانکہ آپ چاہتی کیا تھی کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دفن لیکن اپنی جگہ پھر حضرت ابو بکر کو دی پھر حضرت عمر تو جب تک حضرت ابو بکر تھے تو ٹھیک تھا لیکن جب حضرت عمر آ گئے تو انہوں نے مناسب یہ سمجھا کہ عام قبرستان میں چلی جاؤں جنازہ جلدی لے جانے کی وصیت ابو حرارا کو جب موت آئی رضی اللہ عنہ تو انہوں نے کہا میری قبر پہ خیمہ مت لگانا کوئی اوپر کمرہ نہیں تعمیر کرنا نہ میرے ساتھ آگ لے جانا اور مجھے جلدی لے جانا یقیناً میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جب نیک شخص کو اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے مجھے جلدی لے چلو جلدی لے چلو یعنی کہ کبھی یہاں روکا اور کبھی اس کو سیاسی جنازہ بنا دیا جیسے سے آج کل رواج پڑ گیا کہ مردوں کی سیاست کی جاتی لاشیں لے کے رکھ لیتے ہیں اور لوگوں کو اس پر اکٹھا کرتے ہیں ایموشنل بلیک میل یا پھر یہ ہے کہ ان کے جلوس نکالے جاتے ہیں لاشیں اٹھا اٹھا کے اور وہ پورا پورا دن جو ہے وہ لوگوں کے کندھوں پہ لٹکی رہتی ہے لاش تو یہ بے حرمتی ہے ان کی ان کو ساتھ تو نہیں نہ کھیلیں ان کو تو اپنے مقام پہ, پہ پہنچائیں اور باقی آپ کو جو کرنا ہے وہ اس کے لیے کوئی آسن طریقہ نکالیں اور برے شخص کو جب اس کی چارپائی پہ رکھا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے تباہی تمہارے لیے مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو مجھے کہاں لے کے جا رہے ہو پھر قبر پہ دو شاخیں لگانے کی وسیعت برعیدہ اسلمی صحابی نے وسیعت کی کہ ان کی قبر پر دو شاخیں لگا دی جائیں کیوں کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو جس کی قبر میں اس کو عذاب ہو رہا تھا اس کے لگائی تھی کہ شاید جب تک یہ ہری رہے تو اس کے عذاب قبر میں تخفیف ہو جائے اس سے میں یہ سوچتی ہوں کہ درخت لگانا اور ویسے بھی یعنی کہ قبر کے اوپر ہی درخت لگانا کہیں بھی درخت لگانا شاخیں لگانا اور ہریالی کا اہتمام کرنا ایک بہت بڑا نیکی کا کام اور یہ بھی صدقہ جاری ہے جب تک آپ کے لگائے ہاتھوں کا درخت پلتا پھولتا رہے گا اسے جتنی آکسیجن نکلے گی روز کا صدقہ ہوتا رہے گا آپ کی طرف سے ہمیں ہم کسی ایک گھر میں رہتے تھے اسلام آباد میں رنٹ کے گھر میں تھے تو وہاں میری بیٹی نے ایک درخت لگایا اب وہ درخت بہت بڑا ہو چکا ہے جب میں اس سڑک سے گزرتی ہوں تو خاص طور پہ جھانک کے دیکھتی ہوں کہ درخت کتنا بڑا ہو گیا ہے وہ اب ملک میں نہیں ہے لیکن مجھے ہمیشہ خوشی ہوتی ہے کہ اس کے ہاتھوں کا لگا ہوا ایک درخت جب وہ لوگوں کو اور کچھ نہیں تو آکسیجن ہی دے رہا ہے دیکھیں بعض یہ ہے کہ درخت پھل نہ بھی دے ویسے تو وہ آم کا ہے لیکن چونکہ اس میں پابند کاری نہیں ہوئی تو وہ آم نہیں لگتے اس کو لیکن سال کا ایک بڑا حصہ سایہ دیتا ہے آکسیجن دیتا ہے تو اس طرح کے بھی کام ہمیں اپنی زندگی میں بھی کرنے چاہیے صرف وسیعت کر کے دوسروں پہ نہیں بوجھ ڈالے کہ وہ ہمارے لیے کچھ کر دیں جب تک اللہ نے ہمارے ہاتھ پاؤں سلامت رکھیں کچھ نہ کچھ نیکی کے کام جو پتا چلتے جائیں وہ کرتے چلے جائیں ساتھ ساتھ اچھی وسیعت کا پھل سلمان فارسی کا سفر ایمان سلمان فارسی رضی اللہ عنہ حق کی تلاش میں نکلے جب نکلے تو عیسائی پادریوں کی وسیعت کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یعنی اس نقطے کو ہم عام طور پہ بھول جاتے ہیں مثلا آپ اپنے بچے کو اگر یہ کہتے ہیں میرے بعد فلاں سکالر کے پاس جا کے پڑھنا فار اگزامپل تو وہ ہو سکتا ہے کہ کہنے کی وجہ سے وہاں چلا جائے تو آپ کے لیے صدقہ کا بن جائے تو یہاں آپ دیکھیے یہ تو اپنے گھر سے حق کی تلاش میں نکلے انہیں نہیں پتہ کہاں جانا ہے لیکن وہ جس کے پاس گئے انہوں نے اس کو آگے بھیجا آگے بھیجا تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچ گئے تو اچھی وسیعت کا اچھا پل ہوتا ہے دوسرے کے لیے ایک اچھی رہنمائی بھی ثابت ہوتی ہے وہ وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ ایک عیسائی پادری کے پاس گئے میں نے اسے پنجگانہ نماز پڑھنے والے کو اس سے زیادہ افضل اس کی نسبت دنیا سے زیادہ بے رغبت اور رات عبادت کرنے والا کسی کو نہیں دیکھا یعنی میں نے سب سے زیادہ اچھی عبادت کرنے والا اس کو پایا دن میں بھی اور رات کو بھی اور, اور نیکی کے کاموں میں بھی میں اس کی خدمت میں رہنے لگا اور اس سے مجھے ایسی محبت ہو گئی کہ اس سے پہلے کسی سے نہیں ہوئی تھی میں اس کے پاس ایک عرصے تک رہا بلاخر وہ مرنے لگا میں نے اس سے پوچھا اے فلاں میں تمہارے ساتھ رہا اور تجھ سے ایسی محبت کی کہ اس سے پہلے کسی سے نہ کی اب اللہ کا حکم آ گیا ہے مجھے کسی کے پاس رہنے کی وسیعت کر دو اس نے کہا اے میرے بیٹے اللہ کی قسم میرے طریقے پر صرف ایک ہی شخص دنیا میں ہے اس کے سوا کوئی نہیں وہ موسل میں رہتا ہے تو اس کے پاس چلا جائے اس کے مرنے کے بعد میں موسل چلا گیا اور اس سے جا کر اپنا قصہ سنایا اس نے اپنی خدمت میں اسے رکھ لیا اور وہ بھی بہترین آدمی تھا آخر اس کی بھی وفات ہونے لگی میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں اس نے کہا فلاں شخص کے پاس نصیب این میں چلے جاؤ میں اس کے پاس چلا گیا اسے اپنا قصہ سنایا اس نے اپنے پاس رکھ لیا وہ بھی اچھا آدمی تھا جب اس کے مرنے کا وقت آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤں اس نے کہا اموریا میں فلاں کے پاس چلے جانا میں وہاں چلا گیا اس کے پاس اسی طرح رہنے لگا وہاں میں نے کچھ کمائی کی جس سے میرے پاس چند گائے اور کچھ بکریاں جمع ہو گئیں جب اس کی وفات کا وقت قریب آیا تو میں نے اس سے پوچھا اب کہاں جاؤ اس نے کہا اللہ کی قسم کوئی شخص اس طریقے کا جس پر ہم لوگ ہیں دنیا میں نہیں رہا البتہ نبی آخر الزمان کے پیدا ہونے کا وقت آ گیا ہے جو دین ابراہیمی پر ہوں گے ارب میں پیدا ہوں گے۔ ان کی ہجرت کی جگہ ایسی زمین ہے جہاں کھجوروں کی پیداوار بکثرت ہے اور اس کے دونوں جانب کنکریلی زمین ہے وہ ہدیہ نوش فرمائیں گے صدقہ نہیں کھائیں گے ان کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی اگر تم سے ہو سکے تو اس زمین پر پہنچ جاؤ تو اسی وجہ سے سلمان فارسی ڈھونڈتے ڈھونڈاتے مدینہ آ تھے آپ کی ہجرت سے پہلے اور جب آپ کی آمد کا پتہ چلا تو بے اختیار آپ کے پاس پہنچ گئے اور پھر مہر نبوت دیکھی بھی تو کسی کو اچھی بات کی اچھے کام کی وسیعت کر جانا کرنے والے کے لیے بھی اور جس کو کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی بہت فائدہ مند ہو سکتے ایک تو وصیت بہت اچھی جو انہوں نے عمل جس طرح کیا اور جس صبر کے ساتھ وہ نیگیٹو نہیں ہوئے کہ اچھا اب یہ بھی مر گیا تو اب میں تو کہیں کا نہیں رہا یا بالکل بھی کچھ نہیں کہا اور وہ کرتے رہے وہ سب کچھ yes. اور جب, اور جب بکریاں خریدنی تو नहीं. یہ نہیں کہا اب تو میں نکل ہی نہیں سکتا یہ کیا کروں ان کا اب تو میرا اتنا بزنس ہو گیا <laughs> یہاں اب چھوڑو ہدایت کو مال مل گیا کافی مقصد پہ فوکس پہ پھر آپ دیکھیے کہ آپ کو چھوٹی سی بات شیئر کرنا چاہوں گی خوشی کی وجہ سے کہ الحمدللہ کل بات ایسی بیچ میں آ گئی تھی کہ صدقہ کرنے کے لیے اپنے پاس کچھ ہونا چاہیے اور اپنے پاس ہونے کے لیے آگے مانگنا نہیں چاہیے بلکہ کچھ کام کر کے کمانا بھی چاہیے اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ گائے بینس خرید کے تو پھر پڑھنے لکھنے سے جائیں ہم؟ حضرت سلمان فارسی کی سنت پر عمل کریں کہ اپنے مقصد سے نہیں ہٹنا لیکن اس کے ساتھ کوئی نہ کوئی اپنے ہاتھ کی کمائی اور کوئی ہنر کسی طریقے سے تھوڑا بہت کوئی مال کمال ہے تو اس کو صدقہ کر سکتے ہیں اس میں الحمدللہ فہم القرآن کلاس میں جو مدرس کورس ہے اس میں سے آج وہ صبح دو مدرس چکن نہاری بنا کے لائی تھی اور روٹیاں بھی لائی تھی اور انہوں نے فوراً عمل کر لیا اب وہ یہ کہ سیل ہوا وہ میرے پاس تحفے کے طور پہ لائی تو میں نے کہا کہ میں بھی خریدوں گی تو میرا بھی حصہ پڑ گیا تو الحمدللہ للہ وہ مجھے نہیں معلوم آمدنی کتنی ہوئی لیکن سابقن سابقون انہوں نے ایک اچھے کام میں فوراً سبقت کر لی تو اسی طرح آپ سوچیں کہ کیا ہونر ہے آپ کے پاس مثلا جب ہم کینیڈا کی بلڈنگ بنا رہے تھے تو ہمارے ساتھی تھے ان کی نواسی جو تھی وہ موتیوں سے چھوٹی چھوٹی وہ بناتی تھیں بریسلٹس اور اس طرح کی چیزیں اور انہیں کو سیل کر کے اور اس کے پیسے جو تھے وہ اس میں ڈال دیتی چھوٹی سی بچی تو ہر ایک کے پاس کچھ نہ کچھ ہنر ضرور ہوتا ہے اصل بات ہے کہ سستی کے بارے ہم کچھ نہیں کرتے سوچیے کیا ہے مثلاً آپ کو مہندی لگانی آتی ہے ٹھیک ہے تو آپ کبھی کسی دن مہندی کا سٹال لگا لیں لیکن کس لیے کرنا یہ کام صدقے کے لیے یہ نہیں کہ وہ صدقہ کرتے کرتے شیطان آپ کو لالچ میں ڈال کے پڑھنے لکھنے سے فارغ کر دے اور مہندی کا ہی آپ دکان کھول بیٹھے یہ نہیں کرنا ٹھیک چلیے لکھے اگر کو مرنے سے پہلے یہ وسیعت کر دے کہ فلاں میرا منہ نہ دیکھے جو بعد میں جھگڑے کا سبب بنے تو اس سے ایک ہی خاندان میں ناراضگیاں پیدا ہوگی کیا ایسی وسیعت پر عمل کرنا ضروری ہے بتائیے نا ابھی نے پڑھ لیے نہیں کیوں کیوں, کیوں؟, کیوں کہ یہ غلط وسیعت ہے نا فساد ہے جھگڑا ہے استاد ہمیں کیسے معلوم ہو سکتا ہے کہ ہم پہ جادو ہو چکا ہے جادو ایک بیماری ہے آپ کے جسم میں کوئی بیماری ایسی پیدا ہو جاتی ہے جس کا دوسری دوائیوں سے علاج نہیں ہوتا تو پھر آپ سوچتے ہیں کہ شاید کوئی اور اثر ہے تو پھر آپ خاص طور پہ اپنے اوپر رکیے پڑنا شروع کر دیتے ہیں ایسا ہوتا ہے جب میں اپنی چیزوں کے متعلق سوچتی ہوں تو بہت ساری چیزیں ذہن میں آتی مگر گھر والے کہتے ہیں کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ایسی سچویشن میں کس طرح صدقہ کرنا چاہیے اپنے ہنر کے ساتھ ٹھیک ہے جو ابھی میں نے بتایا جس سے ابھی ایک بات ہوئی تھی شروع میں کہ اگر ایک ماں یا باپ کی کسی کی ڈیتھ ہو جاتی ہے اور وہ مکان ہوتا ہے تو جو لوگ رہ رہے ہوتے ہیں تو وہ اس کو خالی کرا تو ہم نے اپنی فیملی میں اس طرح کیا تھا میری اپنی والدہ کا مکان تھا اور اس میں کچھ میرے بھائیوں نے بھی شیئر ڈالا تھا ان کا شیئر مائنس کر اور بھائیوں کا دو حصہ ہوتا ہے بہنوں کا ایک حصہ ہوتا ہے تو انہوں نے اس طرح کیا کہ جب تک وہ اس مکان میں رہے مارکیٹ ویلیو پہ انہوں نے کرایہ معلوم کیا اور جتنا عرصہ وہ رہے اتنا عرصہ ہم بہنوں کو وہ کرایہ دیتے رہے بہت اچھا مشورہ ہے فوری طور پہ ہر چیز نہیں ہو سکتی تھوڑا ٹائم لگ جاتا ہے تو وارثوں کا حق اسی دن سے شروع ہو جاتا ہے جس دن سے کوئی فوت ہوا پھر دوسرا یہ ہوا کہ جب ان کی اتنی حیثیت ہو سکی کہ وہ اپنا گھر الگ سے بنا سکیں تو جب انہوں نے اپنا گھر بنایا اور اس کو بیچا تو اس وقت جو مارکیٹ ویلو میں ہاں ہمارا شیئر تھا اس کے مطابق انہوں نے ہمیں ہمارا حصہ بھی دیا کسی نے لکھا اگر کسی کو وراثت کا حصہ نہ ملے یا پورا نہ ملے پھر وہ خود اپنے حق کا مطالبہ نہ کرے تو کیا اس کی پکڑ ہوگی کرنا چاہیے پکڑ کا مجھے نہیں پتا لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر آپ کسی کو ظلم پر اکسا رہے ہیں یا ظلم کی اجازت دے رہے تو اس اعتبار سے ٹھیک نہیں لیکن اگر آپ کرنا چاہیں تو پھر معاف بھی کر سکتے ہیں دیکھیے ہوتا ہی ہے نا کہ مثلاً جیسے بھائی رہ رہا ہے اور اس بچے ہیں چھوٹے چھوٹے آپ اپنے پاس سب کچھ ہے تو آپ سوچتے ہیں کہ چلو میرے پاس تو ہے تو اس نے اتنا دے دیا اور اتنا نہیں دے سکتا میں صدقہ کر دیتی ہوں بہترین صدقہ رشتے دار کو دینا ہے. تو اس سورت میں آپ اسے کہ ٹھیک ہے بھائی میں نے معاف کیا لیکن اگر بھائی کے پاس آپ سے زیادہ اور آپ بہت اور آپ کے بچے سفر کر رہے اور آپ کو حق نہیں مل رہا اور وہ ظلم کر ہے تو اس میں آپ کو خود یا کسی اور کو احساس دلانا چاہیے کیا کوئی شخص اپنی زندگی میں اپنے مال یا جائیداد کو اپنی مرضی سے ون تھرڈ سے زیادہ فیس ابھی اللہ خرچ کر سکتا ہے کر سکتا ہے اگر نیت وارثوں کو نقصان پہنچانے کی نہ ہو مثلا ایک شخص کما رہا ہے اور وہ اپنی کمائی کا آدھا حصہ اللہ کے رستے میں دے دیتا ہے مثلاً اور اس لیے نہیں دیتا کہ میرا جمع نہ ہو کے وارس نہ لیں اس لیے دیتا ہے کہ بس ٹھیک ہے اسے دینا ہے ضرورت ہے اس وقت. تو دیتا رہے اور بعد میں جو اکٹھا ہو دیکھیے اگر مثلاً کوئی دیتا بھی ہے تو جو آدھا جمع ہو رہا ہے وہ بھی تو کافی جمع ہو جائے گا زندگی میں آپ اپنے ضرورت کے مطابق حیثیت کے مطابق مختلف فیصلے کر سکتے ہیں لیکن مرنے کے بعد کی وصیت نہیں کر سکتے کیا ماں باپ اپنی زندگی میں کسی ایک بچے کو توحفہ اپنی جائیداد میں سے دے سکتے ہیں جبکہ باقی بچوں کو نہ نہیں ایسا نہیں کر سکتے سب بچوں کو دینا چاہیے یا یہ کہ باری باری اگر دینا کہ اب اتنی رقم جمع ہوگی ایک کو دے دی دیں اب اتنی ہوگی دوسرے کو دے دی دیں اب تیسرے کو دینا تو باقی بچوں کو پتا ہو کہ اتنی اتنی اس کو مل گئی جب ورثہ تقسیم ہو تو پھر باقی بچوں کو اس کے مطابق میں ملے اور پھر ورثہ بھی ملے یہ کسی نے لکھا ہے آخری سفر اور یقینی سفر ٹکٹ مفت سیٹ محفوظ مسافر کا نام عبداللہ بن آدم عرفیت انسان شناخت مٹی پتہ روئے زمین سفر کی تفصیلات روانگی از دنیا منزل آخرت مدت سفر چند لمحے اور چند لمحوں کے لیے دو میٹر زیر زمین پرواز پرواز کا وقت وقت اجل ریزرویشن سو فیصد یقینی ضروری ہدایات تمام مسافران سے درخواست ہے کہ ان لوگوں کو اپنی نظر میں رکھیں جو ان سے پہلے آخرت کی طرف سفر کر چکے ہیں مزید تفصیلات کے لیے قرآن و حدیث کو بغور پڑھیں اور ان پر عمل کریں اگر کچھ سوالات درپیش ہوں تو جواب کے لیے محقق علماء سے رجوع کریں سامان سفر کی تفصیلات ہر مسافر اپنے ساتھ پانچ میٹر سفید لٹھا اور تھوڑی سی روئی لے جا سکتا ہے یاد رکھیے آپ کے کام آنے والا سامان صرف نیک اعمال صالح اولاد اور وہ علم ہے جس سے بعد میں دوسرے لوگ فائدہ اٹھائیں گے اس کے علاوہ سامان سفر ساتھ لانے کی کوشش کی گئی تو اس کے ذمہ دار آپ خود ہوں گے یعنی گنا جمع کر کے لائے تو تمام مسافران سے درخواست ہے کہ وہ پرواز کے لیے ہر وقت تیار رہیں پرواز سے متعلق معلومات کے لیے قرآن و حدیث سے مزید رہنمائی لیں مزید برآں پانچ وقت روزانہ اللہ کے گھر کی حاضری ضروری ہے آپ کی سہولت کے لیے دوبارہ عرض ہے کہ آپ کی سیٹ ریزرو ہو چکی ہے اس سلسلے میں کسی گارنٹی کی ضرورت نہیں امید ہے آپ سفر کے لیے تیار ہوں گے ہماری نیک تمنا اور دعائیں آپ کے ساتھ ہیں بہت خوبصورتی کے ساتھ آخری سفر کے ساتھ اس کو ریلیٹ کیا گیا ہے سبحان کا اشد اللہ الہ اللہ استخر کا الیک السلام علیکم و رحمتہ اللہ وبرکاتہ